فکون کالون شہد انسول اللہ فکین جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ آپ واقعی اس کے رسول ہیں اور اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق لوگ جھوٹے ہیں اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانو یعمل انہوں نے اپنی قسموں کو ایک ڈھال بنا رکھا ہے پھر یہ لوگ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ بہت ہی برے ہیں وہ کام جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں آمنوا ثم فطبع فهم لا یہ ساری باتیں اس وجہ سے ہیں کہ یہ شروع میں بظاہر ایمان لے آئے پھر انہوں نے کفر اپنا لیا اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی نتیجہ یہ کہ یہ لوگ حق بات سمجھتے ہی نہیں ہیں ہے كل عليهم هم العدو جب تم ان کو دیکھو تو ان کے ڈیل ڈول تمہیں بہت اچھے لگیں اور اگر وہ بات کریں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ ان کی مثال ایسی ہے جیسے یہ لکڑیاں ہیں جو کسی سہارے سے لگی رکھی ہیں یہ ہر چیخ پکار کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں یہی ہیں جو تمہارے دشمن ہیں اس لیے ان سے ہوشیار رہو اللہ کی مار ہو ان پر یہ کہاں اوندے چلے جا رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَو لوو ورأيتهم يصدون وهم اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے حق میں مغفرت کی دعا کریں تو یہ اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں اور تم انہیں دیکھو گے کہ وہ بڑے گھمنڈ کے عالم میں بے رخی سے کام لیتے ہیں سوال ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں چاہے تم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا یقین جانو اللہ ایسے نافرمان لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا ہم الذین یقولون لا تنفقوا على من عند رسول اللہ حتی ينفضو یہی تو ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ یہ خود ہی منتشر ہو جائیں گے حالانکہ آسمانوں اور زمین کے تمام خزانے اللہ ہی کہے لیکن منافق لوگ سمجھتے نہیں ہیں یقولون لئن رجعنا الى المدينه لا يخرجن الاعز منها الاذل ولله العزه لرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینے کو لوٹ کر جائیں گے تو جو عزت والا ہے وہ وہاں سے ذلت والے کو نکال باہر کرے گا حالانکہ عزت تو اللہ ہی کو حاصل ہے اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو لیکن منافق لوگ نہیں جانتے تل کم امل کم ادم لکھ لکھ خوص رو ایمان والو تمہاری دولت اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں اور جو لوگ ایسا کریں گے وہ بڑے گھاٹے کا سودا کرنے والے ہوں گے قریب فأصدق من اور ہم نے تمہیں جو رسک دیا ہے اس میں سے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کر لو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو وہ یہ کہے کہ اے میرے پروردگار توں نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے اور مہلت کیوں نہ دے دی کہ میں خوب صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور جب کسی شخص کا معین وقت آ جائے گا تو اللہ اسے ہرگز محلت نہیں دے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے